عسکری قوت دعوت نبوت کا پہلا مرحلہ افراد کو جہاد پر یعنی جان اور مال کی قربانی پر تیار کرنا تھا اور جب یہ افراد مکمل طور پر تیار نظر آئے تو اب دوسرا مرحلہ ان افراد کی جنگی تیاری تھا قرآن مجید نے اس طرف خاص توجہ دلائی اور مسلمانوں کو بھرپور قوت بنانے کی بہت ترغیب دی جسے اپنا کر مسلمانوں نے پوری دنیا پر اسلامی عظمت و شوکت کے جھنڈے گاڑ دیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تیر اندازی گھوڑا سواری اور جنگی تربیت کی ترغیب دیا کرتے تھے حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے آیت کریمہ لهم من الحم مستفاۃم فرمائی اور پھر فرمایا خبردار قوت رمی میں ہے خبردار قوت رمی میں ہے بخاری جلد نمبر ایک صفحہ چار سو دو رمی کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں اس کا اطلاق تیر اندازی پر بھی ہوتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آفاقی الفاظ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اصل قوت پھینکنے کی قوت ہے چنانچہ اس دور کے اندر اگر غور کیا جائے تو اصل قوت پھینکنے میں ہے جس کا میزائل جتنا دور مار ہوگا اور جس کے پاس بارود اور لوہا پھینکنے کی طاقت جس قدر زیادہ اور دور مار ہوگی بظاہر وہی غالب ہوگا تو نبی اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید کے ساتھ رمی کو قوت قرار دیا اور مسلمانوں کو اس قوت کے بنانے اور بڑھانے کا قرآن حکم سنایا تاکہ مسلمان اس میدان میں اپنے دشمنوں سے پیچھے نہ رہ جائیں کیونکہ اگر قوت کے میدان میں یہ پیچھے رہ گئے تو دین و دنیا دونوں کی تباہی ان کا مقدر بن جائے گی اور یہ اپنے دشمن کے لیے ترنے والا بن جائیں گے حدیث اسی طرح حضرت عقبہ میں عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے مسلم جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو دیکھیے کس قدر سخت وعید ہے اسلحہ سیکھ کر چھوڑ دینے اور بھول جانے پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلحہ سیکھنا اور پھر اسے یاد رکھنا یعنی استعمال کرتے رہنا یہ اسلامی احکامات میں سے ہے اور اس کے چھوڑنے پر سخت واحد ہے اب وہ مسلمان اپنی زندگیوں پر غور فرمائیں جنہوں نے کبھی اس اسلامی حکم کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں کی بلکہ اس کو اپنے دین کا حصہ تک نہیں سمجھا حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسلحہ سیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے حدیث حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسلم قبیلے کے بعض افراد پر ہوا جو تیر اندازی کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھینکو یعنی تیر اندازی کرو تحقیق کہ تمہارے والد حضرت اسماعیل بھی تیر پھینکنے والے تھے تیر پھینکو اور میں فلاں قبیلے کی طرف سے ہوں فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ایک جماعت نے اپنے ہاتھ روک لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تیر اندازی کیوں نہیں کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے تیر اندازی کریں اس حال میں کہ آپ دوسری جماعت کی طرف سے ہیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ صلاۃ وسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اسی طرح آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ڈھال لیے ہوئے تھے مگر جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ بہترین تیر انداز تھے تیر مارتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر ان کے تیر لگنے کی جگہ کو دیکھتے بخاری جلد نمبر ایک صفحہ چار سو دو صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں مساجد کا احترام اور لا ولاب سے ان مساجد کو خالی رکھنا بھی شامل ہے بلکہ مساجد میں لا ولاب کو علامات قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے مگر مسجد میں اسلحہ سیکھنے اور اس کی مشق کرنے کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ جب اہل حبشہ کی ایک جماعت مسجد میں نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود مشاہدہ فرما رہے تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنکریاں مار کر ان لوگوں کو بھگانا چاہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو بخاری جلد نمبر ایک صفہ چار سو دو مسجد نبوی میں اسلحہ کا مظاہرہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جہاد کی تیاری ان عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے سے مسلمان اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے اس لیے مسجد میں اس کی اجازت دی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب و تشویق کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام جنگی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور گھوڑا سواری اور تیر اندازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کرنا بھائی سے سعادت و عزت سمجھتے تھے اور ان چیزوں میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرتے تھے چنانچہ ان کی مہارت کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بے جھڑک سواری کرتے تھے اور بھاگتے ہرن کی ایک آنکھ کو تیر سے نشانہ بناتے تھے گھوڑا سواری اور تیر اندازی کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمندر میں تیراکی اور بحری جنگی امور میں بھارت کی ترغیب دی اور ان لوگوں کے لیے من جانب اللہ جنت کی بشارت سنائی جو سمندروں کو عبور کر کے اسلامی بحری بیڑے کے ذریعے سے فتوحات حاصل کریں گے بخاری جلد نمبر ایک صفحہ تین سو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک ترغیب اس اسلامی بیڑے کے لیے بنیاد بنی جس بیڑے نے آئندہ چل کر پوری دنیا کے ساحلوں پر اسلامی حکومتیں قائم کی اور بے شمار علاقے فتح کر کے اسلامی خلافت کا حصہ بنائے اور طویل عرصہ تک یہ اسلامی بحری بیڑے سمندروں کے بے تاج بادشاہ بن کر تکبیر کے نعروں کو دنیا میں بلند کرتے رہے مگر اب وہ دور آ پہنچا جس میں مسلمان کے لیے کسی بھی قسم کی جنگی تیاری کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی اور اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی حفاظت کا خیال تک ان کے دلوں سے نکل گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خلفۂ راشدین کے مبارک دور میں بھی مسلمانوں کی جنگی تیاری اور ہر فرد کو مجاہد بنانے کا عزم تازہ رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ خطوط اس سلسلے کی اہم کڑی ہیں جو انہوں نے اپنے کمانڈروں اور گورنروں کے نام لکھے اور اسلامی فوج کو تائش اور آرام پرستی سے دور رکھنے اور جفاکشی کشی اور محنت سکھانے کے سلسلے میں تحریر فرمائے ان حضرات کی مبارک زندگی خود اس جفاکشی کشی اور ہمہ وقت جہاد کی تیاری کا ایک بہترین نمونہ تھی سخت چمڑے کے بستر یا زمین پر سونا پتھروں کو تکیہ بنانا خرد و نوش میں سادگی گھوڑے کی ننگی پشت پر اچھل کر سوار ہونا بڑے بڑے مارکوں کے لیے شمشیر بکف خود نکلنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنا موٹے کپڑے پہننا بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نوش فرمانا ان حضرات کے عمومی معمولات تھے ایک جنگ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا تو واپس فرما دیا اور فرمایا کہ کہیں ہمیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں تو تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل چکا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جہادی تربیت کے ساتھ اس لگاؤ اور محبت کا سرچشمہ وہ قرآنی احکامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے اور قوت بنانے کے ساتھ ساتھ قوت کی بنیاد کا بھی ذکر فرمایا ہے اور کافروں کی اس خواہش سے بھی مسلمانوں کو متربع کر دیا ہے کہ کافر مسلمانوں کو اسلحے سے غافل دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلحہ سازی کی نعمت کا تذکرہ اپنے انبیاء پر اس طرح فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے قلوب اسلحہ کی محبت سے لبریز فرما دیے ہیں آئیے ان قرآنی احکامات پر غور کرتے ہیں ممکن ہے کہ ہمیں اپنے احتساب کی توفیق مل جائے اور غفلت سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے